الحمدلہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمثلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول الله وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی الله وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ درود پاک کی فضلت کو شامل کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں اور ہاتھ ملائیں پھر مجھ پر درود پاک پڑیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے بچھڑنے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد عزوجل ایک بار پھر مقبول عام سلسلہ جو الحمد عزوجل دیکھا جاتا ہے اور نگرانی شورہ سے جس پہ ذاتی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں اس کے ساتھ ہم بھی حاضر ہیں آج کے سلسلے میں ان شاء اللہ ایک موضوع ہوگا جس پر کلام کیا جائے گا مدنی کسوٹی ہوگی طریقت سے متعلق بھی سوالات کیے جائیں گے مدنی اشعار کی تکرار یہ ہوگی اور انشاءاللہ شاء اللہ نگرانی سے ذاتی سوال بھی کیے جائیں گے اور مکمل کیجیے ایک سیگمنٹ بھی ہوگا ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں معمول نگران شرا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آج بھی سلسلے میں ایک پرٹیکولر موضوع ہے اور آج ہمارا موضوع ہے دشمنی جی. آج ہمارا موضوع ہے دشمنی اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ انکار تو سب کرتے ہیں کہ بھائی میں کسی سے دشمنی نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے بہت سے لوگ دشمنی کرتے ہیں تو ہم کس سے کرتے ہیں اور لوگ ہم سے کیوں کرتے ہیں اور دشمنی کی بنیاد کیا وجوہات ہیں کیا عوامل ہیں وہ کیا فیکٹر اور عناصر ہیں کے جس کی بنا پہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور اس بارے میں اخلاقیات کیا کہتی ہیں ہماری پیاری پیاری شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ نگرانی شعرہ کی بارگاہ میں سوالات پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کسوٹی بھی ہوگی مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے عزوجل سبحان اللہ مری فول انشاءاللہ بیان ہوں گے آپ کے لیے بیان ہوں گے اور ہمارے لیے بیان ہوں گے انشاءاللہ اور ناظرین کے لیے بھی ہوں گے انشاءاللہ سب عمل کریں گے اس پر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں عمران بھائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی بے ست مبارکہ حضور کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے کے معاملات اگر دیکھیں تو ایک چیز بڑی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے آبزرو کی جا سکتی ہے سمجھی جا سکتی ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کے انداز یہ تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے ہوتے تھے فسادات ہوتے تھے جنگ و جدال ہوتا تھا جو کئی کئی سالوں تک جاری و ساری رہا کرتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبی پاک علیہ صلاح وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک پیغام کو بنی نور انسان تک پہنچایا اور رسالت کا جو منصب تھا اس کو کما حق حو ادا فرمایا اور جو تعلیمات حضور ارسد السلام نے عطا فرمائی ان میں ایک تعلیم اگر ہم دیکھیں تو وہ محبت بھی ہے محبت ہے محبت, محبت ماں باپ اولاد سے محبت کریں اولاد ماں باپ سے محبت کرے ہمسایا ہمسایا سے محبت کرے کاروبار میں اگر کسی کے ساتھ لین دین ہے تو اس میں بھی محبت کا سلسلہ ہونا چاہیے گویا کے تمام مسلمانوں کو اگر یوں کہیں کہ سارے ایمان والوں کو اسلام نے ایک محبت کی لڑی میں پرویا ہے تو یہ بات جا اور غلط نہیں ہوگی بالکل اسی طرح سلمان بے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو اپنا نبی کریم علیہ اصلاط اسلام کی ولادت مبارکہ سے قبل جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ ایسی بھی ہوا کرتی تھیں آپ تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ جنگیں نسلن بادہ نسلین چلا کرتی تھیں یعنی نسلوں میں وہ خاندانی طور پر اس کو جو ہے وہ منایا کرتے تھے چلے ایک شخص نے گھر تھی کی اس کی بنا پر جھگڑا ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے درگزر سے کام کرنا چاہیے لیکن ایک وہ نسل آئی ہے کہ اس کا اس سے ظاہری طور پر کوئی تعلق ہی نہ ہوتا تھا صرف یہ کہ میرے باپ دادا اس سے لڑتے تھے اب میں ان سے لڑا کروں گا یہ پورا دشمنی, دشمنی جو ہے وہ نبھایا کرتی تھی اور یہ نسل نسل در نسل جو ہے اس کو نبھایا جاتا تھا لیکن ابیہ کریم علی اصلاح والسلام امن و محبت کا پیغام نہیں کر آئے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم امن و عاشنی کا پیغام جب لے کر آتے ہیں تو وہ شخص کے جو اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا وہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے وہ خاندان جو, جو, جو, جو آپس میں صرف اس لیے لڑا کرتے تھے اس لیے دشمنی رکھتے تھے کہ میرے باپ دادا اس سے لڑتے تھے دشمنی کرتے تھے وہ بھی جو ہے درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے بن جاتے ہیں یہ اسلام سبحان کا سبحان حسن, بلد حسن بلد ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور درگزر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے میں یہ بات عرض کروں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے نا ایک اساس جو ہوتی ہے وہ اگر دیکھی جائے تو اسلام کی اساس محبت پر ہے اسلام کی اساس دشمنی پر نہیں ہے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات محبت کرنا ہے خود سے محبت اپنے اہل و عیال سے محبت اپنے قرب و جوار والوں سے محبت اپنے شہر اپنے گھر سے محبت اپنے ملک سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہاں البتہ جہاں اخلاقیات اور ایمانیات تقاضا کریں گی تو وہاں پہ پھر دشمنی بھی ایک اہمیت رکھتی ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہیں جو کہ پورے کیے جائیں گے ہمارے نا... معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مہروز بھائی جی عمران بھائی دانش بھائی ہم سب کا ہی معاشرے سے تعلق ہے رہتے ہیں میں ایک بات جو کہا کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ مزنی شانے پر جو افراد آتے ہیں یہ آسمان سے اترتے ہیں اور سلچلہ کر کے دوبارہ آسمان پر چلے جاتے ہیں دنیا میں جو ہے وہ بستے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں مختلف ذرائع اور معاملات ان سے بھی واسطہ جو ہے ہی رہتا ہے ایک چیز عمران بھائی جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے دانش بھائی جی وہ گا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آج بھی محبت کی کمی اور عداوت کا دور دورہ ہو رہا ہے لوگ کسی کی کوئی چھوٹی سی بات بھی برداشت کرنے کے لیے, دی لیے دی تیار دی نہیں ہیں ایون کے اگر یوں بھی ہو مثال کے طور پر کہ کوئی بائیک دی والا ہے اب وہ روڈ پر سفر کر رہا ہے مثال کے طور پر اور اس کے اس کی بائیک کے قریب کسی نے ہارن بجایا تو اب اس کو ہارن بجانا بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا لوگ اس بنا پر بھی عداوت جو ہے دل میں بسا لیتے ہیں اور گویا کہ جو گاڑی والا طبقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں دل میں نفرت جو ہے بٹھا لیتے ہیں کیا فرمائیں گے آپ اس میں بھی جو آپ بتا رہے ہیں واقعی میں ایسا ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں کر لی جاتی ہیں عداوت رکھ لی جاتی ہے ایک مثال جیسے ابھی آپ نے دی سلمان بھائی کہ یہ موٹر سائیکل کا اسی طرح خاندان کا آپ جو تذکرہ کیا اب خاندان کے لوگ ہوتے ہیں خاندان میں ایک شادی ہے اب میں صاحبِ ثروت نہیں ہوں تو میں زیادہ افراد کو نہیں بلا سکتا تو میں نے اگر کسی گھر سے دو افراد کو بلا لیا اس پر بھی دشمنی ہو جاتی ہے نے دو افراد کو کیوں بلایا حالانکہ وہ اس کی وہ نہیں رکھتا تھا کہ سب کو بلائے یا کارڈ دینے کا انداز بھی اگر درست نہیں ہوا کہ بچے کے ہاتھ کارڈ بھیج دیا اب ہم دعوت پر جائیں گے ہی نہیں اور اس معاملے پر بھی پوری پوری خاندانی دشمنیاں ہو جاتی ہیں اللہ محفوظ مجھے یاد کرے نا جی جی مجھے ایک بات یاد آ گئی بالکل مائنس سی بات ہے کسی کے گھر میں شادی کا جو ہے وہ فنکشن تھا تو کچھ لوگ جو ہے انہوں نے مہمان رشتے دار بلائے اب دیکھیں لوگ جب کسی سے اداوت رکھنے پر آتے ہیں بگاڑنے پر آتے ہیں تو کس طرح بگاڑ لیتے ہیں رات کا ٹائم تھا اور جو ہے وہ لائٹ بند ہو گئی آلٹرنیٹ کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا کوئی شخص جو ہے وہ اہل خانہ نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ دروازے سے اندر آ رہا ہے تو انہوں نے پنجابی کا ایک لفظ بولا کہڑا ہے بھائی کیڑا مطلب کون ہے اب وہ جو اندر آ رہا تھا نا اتفاق کی بات ہے وہ اندر آیا لائٹ ابھی پتہ چل گیا کون ہے انہوں نے کہا لو جی لوگ ہوں سر کیڑے ہو گئے پکتا ہو بیا اسی اِسی چلنے اب ہم ہمیں تم بولے کہ تم لوگ کون ہو اب ہم کیڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی شادی نپٹائیں ہم لوگ جا رہے ہیں آپ دیکھئے ہم کون ہو گئے حالانکہ یہ کوئی بات تھوڑی ہے آپ اندر آ رہے ہیں اندھیرے میں تو ایسا نہیں ہے کہ نظر آ جائے کسی کو کہ وہ ایسے ہی پتا چل جائے اندھیرے میں بھی کون ایسی کوئی چشمہ تو ایسی جو ہے اتنی پستی جو ہے وہ آ چکی ہے کیا کہیں گے آپ اصل میں دیکھیے قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات اسلام ایک مکمل ضابطۂ مذہب اس کو اگر ہم پڑھیں تو یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان نما یورید شیتانکم الداوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بیر کو ڈال دے آئے آئے. اب کسی کے درمیان دشمنی ڈلوا دینا یہ شیطان کا بہت ہی کارآمد حملہ ہوا کرتا ہے اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے جو ہے مسلمانوں کے درمیان انسانوں کے درمیان لوگوں کے درمیان دشمنی دلوانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ اپنا کوئی معمولی معمولی سی بات پر جھگڑے ہو جانا معمولی سی بات پر دشمنی ہو جانا یہ کوئی اتنی بڑی بات ہوا نہیں کرتی لیکن شیطان اس معمولی سی بات کو اتنا بڑا بیان کر کے اس کے سامنے بیان کرتا ہے اس کی نظر میں معمولی سی بات کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ شخص اس کو بھی برداشت نہیں کرتا لہذا ہمیں شیطان کے اس وار کو سمجھنا چاہیے شیطان کے جو دشمنی دلوانے والا وار ہے اس کو سمجھ کر اس سے ہمیں بچنا چاہیے ظاہری طور پر اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ آج اگر سلمان بھائی میں آپ سے جو ہے آپ کی معمولی سی بات پر برا منا جاؤں کل آپ مجھ سے جو ہے وہ فرینکلی بات نہیں کریں گے کل آپ مجھ سے ہنس بات نہیں کریں گے یار عمران بھائی تو بہت جلدی برا منا جاتے ہیں تو مجھے میری طبیعت کے مطابق ڈیل کریں گے آپ تو اسی طرح خاندان میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ خاندان والے مجھ سے ہسکر ملتے نہیں ہیں تو تھوڑا سا یہ اپنے اوپر بھی تو غور کریں کہ بھائی آپ کن سے ہسکر ملتے ہیں اور کتنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ آپ برا منا جاتے ہیں ایک واقعہ ہمارے عزیزوں ایک جاننے والے کا ہے چھت پر وہ سویا کرتے تھے اب کیا ہوا رات کو چھت سونا ہے گرمیوں کے ایام تھے تو سونے کے لیے جو ہے نا وہ رات کو کولر پانی کا جو ہوتا ہے پینے کے لیے وہ رات میں اوپر لے کر جاتے تھے है? اب ہوتا نہیں تھا کہ دو بھائی تھے है? ایک دن ایک کی باری ہوتی تھی دوسرے دن جو ہے وہ دوسرے کی باری ہوا کرتی تھی है? اب ایک کولر کو چھت پر لے جانا اور وہ کراچی طرح بلڈنگ نہیں کہ پندرہ منزلہ ہو یا آٹھ دس منزلہ ہو وہ ایک منزلہ جو ہے وہ چھت تھی دو منٹ چار منٹ اوپر جو ہے وہ لے کر جانا ہے آبائی شہر کا ایک واقعہ ہمارے تو وہ ایک بھائی جس کی باری تھی کولر کو اوپر لے کر جانے کی وہ بھول گیا اب طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کولر بھول گئے ہیں ان سے پیار سے بول دیں کہ بھائی جائے آپ کولر لے کر آ جائیں اور اگر اور ہی زیادہ جو ہے وہ خیر خائی کا جذبہ ہے تو آپ خود جا کر لے آئے لیکن کیا ہوا کہ وہ کولر نہ لے کر آئے تو انہوں نے غصے کے انداز میں تم کولر نہیں لے کر آئے اب کولر ایک ہی سبب تھا غصے کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دس باتیں اور دوان سے نکل گئی وہ کولر نہ لانے کی وجہ سے دو بھائیوں کے درمیان ایسا جھگڑا ہوا وہ دستو تو ہو گئے ایک دوسرے کا گھربان پکڑا اور محلے میں خاندان میں بدنامی ہوئی صرف کس وجہ سے ایک کولر نہ لانے کی وجہ سے یہ کولر نہ لانے کی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی اتنا ب... اتنی بڑی بات نہیں چھوٹی اچھا وجوہات بل <مدينة> <dépend passiert> <unexpected> بھی جاننی ہے چھوٹی وجوہات بھی جاننی ہے بڑی وجوہات بھی جاننی ہے دشمنی کا حل بھی لینا ہے نا شاء اللہ میرے کو کس سے دشمنی ہے یہ بھی پوچھنا ہے سوال تو دیکھیں ہمارے پاس ہی جائے پہلے آپ جی <تصفيق> ہم آپ کی محبت میں کھڑے ہوئے جی جی جی جی اللہ آپ کو اس کا آمین آمین آمین آمین آمین مجھے تاز... خواہش سے میں خوش کروں گا موضوع ہے جی دشمنی موضوع ہے دشمنی بات یہ چل رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ عداوت رکھ لیتے ہیں دشمنی کر لیتے کیا حل کریں اس کا ہم نہ کریں گے جیسے میں میں یوں چاہوں مجھے آپ مسکرا کے نہیں میرے بھائی جان ایسا نہیں کہ نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں آپ تو ماشاءاللہ مسکرا کے ہی ملتے ہیں لیکن ایک بندہ ہے آپ تو ہمیں سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ماسٹر بھائی آپ اپنے لال ہو بھائی اپنا معاملہ دیکھو اب وہ بےچارا کس حال میں ہے یہ تو دیکھا ہی نہیں نا بچہ بیمار ہے بچے کی ٹینشن لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ مسکرا کے بات نہیں کر رہا ہم نے دیکھا کہ ہم نے مسکرا کے بات نہیں کی تو اس کو پتہ کاٹو اس کا کیا فرمائیں گے آپ یہ رویہ انداز بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر کیوں بنا ہوا ہے الحمد رب العالمین العلم والسلام وسلم سعید المرسلین اصل میں دونوں طرف والوں کو ہی غور کرنا چاہیے اول یہ کہ معاشرے میں رہنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے غالبا وہ سلیقہ اور طریقہ نہ گھروں میں سکھایا جا رہا ہے نہ تعلیمی اداروں میں سکھایا جا رہا ہے دیکھ, ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے میری عمر اکیس سال کی تھی آپ جی لوگ پتہ نہیں کتنے سال کے تھے میری عمر اکیس سال کی تھی میں بچپن میں ہی آ تھا آپ بچپن میں ہی آ گئے تو اب مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بھی کئی برسوں کے بعد سمجھ میں آئی کہ لوگوں سے ملنے جلنے بات چیت کرنے اور ان سے گفتگو کرنے کے حوالے سے احساس کے شے کا نام ہے احساس یہاں اصل بات ساری احساس کی ہے جو آپ فرما رہے ہیں میں مدری ماحول میں آنے کے بعد کئی ادوار کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ میرے اوقات گزرے ہیں مختلف علاقوں میں میں نے اسلامی بھائی کے ساتھ وقت گزارا ہے مختلف سوچ اور مختلف عادات رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو آپ جس محسوسات کی بات کریں اس کو صحبت و تربیت کی ضرورت ہے جو کہ گھر میں اگر والد صاحب کی یا گھر کے کسی فرد کی ہوگی یا تعلیمی ادارے میں ایسے استاد کی کوئی ایسی تربیت ہوگی اور ان کی سی سوچ ہوگی تو وہ شاید اپنے شاگردوں میں یا اپنے بچوں میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائے مزاج اصل میں جیسے کہ بچہ ہے نا بچہ دیکھ دیکھ کے سیکھتا ہے بچہ سمجھ کے نہیں سیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کو صحیح. دیکھ کر ہی ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ والد یوں کر رہے تو ماں یوں کر رہے تو بھائی یوں کر رہے باتوں کا بڑا بھائی جو کہ دو چار سال کا فرق ہوتا ہے اگر وہ اچھل کود کرنے والا ہوتا ہے تو جو چھوٹا بیچا پیدا ہوا ہوتا ہے نیا نیا وہ بھی اس کو دیکھ کر اچھل کود کرنے والا بن جاتا ہے تو ہی سینے کا انداز ہے تو ہمارے یہاں جو آگ کہہ رہے نا وہ بھی مل رہا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جو کہہ رہے کہ وہ باپ دادا باپ دادا کو دیکھتے کر ہم کر رہے تھے تو یہ مل رہا ہے تو اگر محبت پیار اور درگزر کا درس اگر شروع سے ہی ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو دیا جائے تو یہ اچھا ہوگا جیسے والد صاحب آج جو ہمارے صاحب مدنی چینل پر ہوں والد صاحب یہ ذہن بنا لیں کہ اور بچوں کی تربیت کہہ کہ بیٹا وہ جو تایا نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا نا ہاں میں نے ان کو معاف کر دیا ابو آپ کیسے معاف کر سکتے نہیں بیٹا معاف کرنا چاہیے معاف کرنا اچھی عادت ہے درگزر کرنا چاہیے ہم ان کو معاف کریں گے اللہ ہم کو معاف فرمائے گا یوں کر کے اسی طرح ما... لا, ہم کیوں معاف کریں ہم کسی سے لے کے کھاتے ہیں کمال بات معاف کر دیں لوگیں گے تو ٹھیک ہے ان کو دباتے جاؤ لگاتے جاؤ یہ معاف کرتے جائیں گے آپ معاف ہی کرتے جائیں سب کو نہیں اگر آپ کسی سے لے کر کھا رہے ہوتے تو معاف کر کر آپ کون سا کمال کر دیتے اب <تصفح> تو ویسے جکھ مار کے بھی معاف کرنا تھا کہ آپ کو سے لے کر کھانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کو معاف کرنے والا انداز ہی نہیں ہے میں آپ کے لیے مہانا میں لے کر آیا چلو دیتا ہوں انشاءاللہ الحمد مچائی ہے ہم نے نا ہاں تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جتنا معاف کرو اتنا ہی سر پہ چڑھتا ہے دیکھیں سر پر چڑھنے دیں میرا مشورہ یہ ہے سر پر چڑھنے دیں کہ میرا تجربہ ہے کہ سر پر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے میرا تجربہ یہ کندھے پر نہ چڑھائیں سر پر چڑھنے دیں کہ سر پر جو بھی کچھ چڑھی جائے گا نا تو اس نے بھی ایسے ہی گرنا گرنا ہے <laughs> سر پر پیالہ نہیں رہتا تو آدمی بندہ کہاں سے رہے گا یہ خیر محاورہ ہے کہ اوپر چڑھ جائے گا اور جان کو آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اصل میں یہی ہے کہ شروع سے ہی جب ماں اور والد میں تو دونوں کی بات کروں کیونکہ یہی میری کیلکولیشن میں یہ ہے کہ جو تربیت نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں اس کا یہ جو مطلب لیک آف ٹریننگ کا جو سیکشن ہے پراپرلی وہ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو شاید فیل کیا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ٹریننگ ہے معاشرے میں رہنے کے لیے تو والدین کی طرف سے اگر یہ تربیت ہوتی رہے درگزر کرنے والی مثال کے طور پر اگر مثال دے رہا ہوں اگر بہو سے ناراضگی ہے اور ساس دیکھ رہی ہے کہ میری بہو میرے ساتھ صحیح نہیں ہے اب اس کی بچیاں بھی ہیں جو نندے ہوتی ہیں اب ساس کا کام ہے کہ ایک ماں کے حیثیت سے ایک طرف وہ ساس ایک طرف وہ ماں ہے اس نے درگزر کر کے محبت دے کر اپنی بہو کا دل جیتنا ہے اور دوسری طرف اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے کہ دیکھو بیٹا درگزر اور معافی یہ اللہ کو پسند ہے سبحان اللہ اس انداز پر ہم نے جینا ہے تو ان کے دلوں میں جو اپنی بھابھی کی جو نفرت پیدا ہو رہی ہوگی اس کو محبت میں بدلنا ہے سبحان قرآن کریم نے بہت واضح طور پر ہمیں اس معاملے میں درس دیا ولیف ولیسواخو بہت خوبصورت ورڈ ہے یہ قرآن کا تو ہر لفظ خوبصورت ہے سبحان اللہ اللہ مگر اللہ اللہ اللہ یہ اتنا خوبصورت اتنا جام اتنا مانے ہے اور ہے بھی کس کے لیے صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے افضل کرام کے بعد ٹھیک ہے تو سب سے افضل ہیں اور سب سے بڑے متقی ہیں سبحان جن کو قرآن خود کہتا ہے بڑے فضیلت والے تو ان کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ولیقو ولیسواخ <يَسْوحِو> کہ انہیں چاہیے کہ ماف کریں اور درگزر سے کام لیں اور معافی اور درگزر کس کے لئے کہی جا رہی ہے اس وقت وہ غور کریں کہ آپ کی لکھتے جگر آپ کی نور نظر ہماری امی جان نم المومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تومد لگائی گئی عفق مبین عفق کے کر قرآن کریم نے ویسے کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے ٹھیک ہے نا ایک ہی لفظ کے اندر سارے کے سارے معاملے کو جو وہ ون ٹو تھری کر دیا گیا عفق کے کر قرآن کریم میں قرآن کریم کا انداز اتنا خوبصورت ہے سلحانند یہ عفق ہے عفق کہا اور بات ختم ہو گئی پھر آگے تو فضائل ہی فضائل ہے سبحانندے اور درس سے در سے اور بیان ہی بیان ہے اب یہ عائشہ صدیقہ امر مومین سیدتوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عائنہ پر جو تحمت لگائی گئی منافقین نے جو اس کا خوب پرچار کیا چرچا کیا اس میں بعض اسحابی بھی ہو گئے صحابہ کرام ان میں ایک وہ تھے کہ جن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلوک چل رہا تھا ان کی خیرخائی کا سلسلہ چل رہا تھا اب ایک بات کی جو قلب پر گزری ہوگی کیئر اس نے بھی یہ اس میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے قسم لے لی کہ میں اب ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں رکھوں گا اللہ اللہ یہ ایک والد کی ایک آپ سوچیں گے کتنا مطلب کہ یار میں ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہا ہوں آپ کہیں یار اس نے میری بیٹی کے اوپر بات کر دی, دی بیٹی کے پر بات یا بہن پر بات یہ کون برداشت کرتا ہے یار لیکن مقام صدیقیت آرے کی آرے تو آرے کیا آرے بات ہے اور اللہ تبارک و اطاعل گویا کہ ایک طرح سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ابو بکر کا مقام ایسا ہے کہ, کہ اس طرح قسم نہ لیں فضیلت والے یہی ہے نا آیت کریمہ جو سوریہ نور کے اندر ہے تو انہیں روکا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ ایسا نہ کرے بلکہ و لیاف انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں <سلام> یعنی جو سسنے سلوک یہ اپنے رشتے دار کے ساتھ جاری کیے ہوئے تھے اس کو جاری رکھے <سلام> اور پھر فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخش فرما دیں <سلام> اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یارس یا اللہ بے شک میں چاہتا ہوں گا میری اللہ تعالیٰ مقصد, مقصد فرما دے اور میں ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ سے سودہ جاری رکھوں گا اور آپ نے حسن سلوک ان کے ساتھ جاری رکھا تو میری مدنی چینل کے تمام ناظرین حاضرین ہم سب کے لیے میں یہ مدنی پھول ارد کروں گا کہ یہ جو ہے نا معاف کرنا درگزر کرنا دشمنیاں ختم کرنا نفرتیں ختم کرنا کینا اور بز ختم کرنا یہ ماں باپ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے والد پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو سخاوت کا علم سکھائے اور اس کو سخاوت سکھائے یہ والد پر واجب ہے اس کی تربیت میں شامل ہے اولاد کی آپ اپنی اولاد کو درگزر معاف کرنا محبت کرنا پیار کرنا دشمنیاں ختم کرنا نہیں سکھائیں گے ہاں یہ ضرور سکھائیے الحب اللہ فلّہ فی اللہ, فی اللہ. کہ محبت بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے ایادا. یہ ضرور سکھائیے کہ اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے آہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے ہیں اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے ہم کو وہی پسند جس سے آئے تو پسند, آز آز پسند تو اللہ یہ درس اپنی اولاد کو دے کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے تو الخب و فلّہ و البگز اللہ کہ محبت بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے صدیق اکبر عبداللہ تعالیٰ انہوں میں بات کروں گا کہ آپ کے شہزادے جب اسلام لے آئے تو آپ کی بارگاہ میں ارض کرتے کہ ابا جان میں کئی مرتبہ میری تلوار کے زد میں آئے لیکن چونکہ میرے والد تھے چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا لیکن صدیق اکبر رضی رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹا تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں نہ چھوڑتا کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا الحب فی اللہ و فی اللہ محبت بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے تو یہ, یہ بھی درس ہے یہ بھی درس ہے تاکہ ہماری نسلوں کو ہم انتہائی دین اور ایمان اور ان کا جو حسن تقاض اس پر جما کر رکھیں قائم رکھ سکیں اور انہیں رشتہ داروں کے ساتھ جہاں پر شری کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرائیں پڑوسیوں کے ساتھ اور ایک ون شارٹ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک مہینے کی برکت سے ایک ساتھ سارے کے سارے مل کر یہ طے کریں کہ آج سے ہماری دشمنیاں ختم محبتیں شروع چینا اور بکس ختم کریں کہ اس سے پھر دوسرا یہ یار سلمان بھائی ملا نہیں ہے مطلب جی ملنا نہیں بس کیوں نہیں ملا اس سے کیا مسئلہ ہو گیا اس نے نہ آپ کی جائداد چھائی ہے نہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے نہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا کرتا جب دیکھے بنا کے بیٹھا رہتا ہے تو ہمارے آنے پہ کبھی خوشی نہیں ہوا ہمیں خوشی ملتی ہے اس نے کبھی اس کو اچھے طریقے سے رسپونڈ ہی نہیں کیا ہمیں ہمیں کیا ہو سکتا اگر اس کے اندر ایسی خرابی آپ نے پائی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ہی کے ساتھ ہر کے ساتھ نہ ہو تھوڑا آپ بھی ذرا درست کر لیجئے گا جب بھی ایک بدبو آتی ہے تو آدمی منہ تو چڑھاتا ہی ہو سکتا ہے آپ سے بدبو آتی ہوگی آپ غریب آتی ہوگی تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہوگا تو آپ اپنے اندر کی بدبو کا بھی علاج کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا موڈ آپ کو دیکھ کے خراب ہوتا ہے کہ آپ آتے ہو اور آپ کے اخلاق ایسے ہیں ہی نہیں جسے خوشبو آتی ہو تو یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک اور اگر واقعی کوئی ایسا ہے تو ایک بار بات کر لو نا یار کیا تب کرے نا جب دل اس طرف راغب ہو جب ذہن ہو بات اب کریں بات سب کرے جب آپ کا دل اور ذہن اس بات پر تیار ہو جائے عمران بھائی کہ آپ نے اپنے سینے کو مسلمان کے کینے سے پاک کر سب سے میں تو بنیادی بات جو میری موتی عقل میں جو باتیں آتی ہیں وہ کروں گا میں جتنی بھی ہمارے فمدنی چینل میں ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں جہاں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں سیدھی سی بات کرتا ہوں میں آتا جاتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یار آپ میرے سے صحیح بات نہیں کرتے ٹھیک ہے فار नहीं نہیں میں تو صحیح کرتا ہوں نہیں مطلب اتنا نہیں ہے یار ویسا نہیں بات لائے کرتے ماشاء اللہ مسکراتے ہیں آپ ہمیں دیکھ کر لیکن اگر مثال کے طور پر آپ نہیں کرتے جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آتے جاتے ہوئے نا عمران بھائی سے سلام لے رہے سلام کا جواب دے رہے ہیں ایسے نکل جاتے ہیں تو ایک ہے نا لینگویج بھی ایک لینگویج ہے آپ आप کا انداز مجھے بتا رہا ہے کہ یہ نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے جو بھی پرابلم ہے میں اگر ایک بار آپ ہاتھ پکر کے کھڑا ہو جائے امران کو خیریت ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نہیں بات کرنی آپ سے جی بات نہیں کرنی آپ سے ہاں ایسا نہیں کرو نا یا. ایسا نہیں کرو کرو نا بات محبت تو کرو بات نہیں کرو محبت تو کرو <laughs> محبت کے, کرنے کے لیے محبت, محبت کرنے کے لیے بات کرنا کہاں ضروری ہے لیکن محبت تو کریں یار میں یوں دیکھتا ہوں تو آپ ایسا تو نہیں نہ کریں یار کیا خیریت کو بھول ہو, ہے, ہو <laughs> گئی <laughs> گئی تو مجھے بتائے نا <laughs> <اپنی اسلاح> <کروں> ایسا بات وہی پرانی کیوں بات نہیں کرنی ہے بات یہ ہوتی کہ اصل میں کوئی معاملہ ایسا ہو چکا ہوتا ہے جسے ہم اپنے دل سے نہیں نکالے تو آپ مجھے خیال نا میں معافی مانگ لوں گا آپ نے معافی مانگ لی وقت تو گزر گیا اس وقت جو ہوا وہ فیلنگ میں کہاں لے کے جاؤں تو آپ کو ثواب بھی تو ملے گا نا ملے گا لیکن شریعت جو یہ حقوق آپ بتا رہے ہیں ابھی جو آپ روایتیں سنا رہے ہیں اس وقت بھی تو آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے نا جب سے تو بھول ہو تو بھولنا وقت کا انتظار کرتے ہیں شب برات آئے گی تو معافی لیکن افراد مدینہ ہوگا تو معافی مانگ کے جائیں گے وقت آ جائے گا تو موت تو آ جائے گی نا اچھا تو نہیں ہے نا کہ ہم دونوں اس طرح دنیا سے چلے جائیں کہ ہم دونوں میں دوری ہو فاصلہ ہو کر لو نا بات محبت کر لوگ آ جائیں بات یہ ہے یہ ساری باتیں آپ وہ بتا رہے ہیں کہ جس کا یہ کانسیپٹ ہو جس کا یہ ذہن ہو کہ مجھے معافی مانگ لینی ہے جو بالکل ہی مطلب اللہ کے لیے اللہ کو راضی کر لینا ہے معافی مانگ لینی ہے میں کہوں گا جس کا یہ پکا ذہن ہو کہ میں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اب تک میرے جتنے گناہ ہیں میں چاہتا ہوں میرا رب معاف کر دے آپ یہی بتا دیں کہ یہ ذہن بنے گا کیسے یہ مدری ماحول میں آ کر بنے گا داؤد اسلامی میں آ کر بن جائے ایک شخص نے بتایا کہ غصے کا علاج میں میرے عالیہ سنت کا رسالہ ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے میں جو ہے غصے کا علاج میرے علیہ سنت کا رسالہ تین سے چار بار پڑھ چکا ہوں لیکن میری غصے کی کیفیت نہیں جا رہی یہ کروں میں اصل میں یہ غصے کی کیفیت چلی گئی ہوگی اس کو صرف یہ کیفیت نکالنی ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے یہ باتوں کا سکتا یہی ہے کہ یہ مطلب کہ یہ لے کے یہاں جو ہے نا بندہ نا ان شاء اللہ بہت بڑا کردار ہوتا ہے بڑے کا چھوٹے سے معافی مانگنا چھوٹا تو بڑے سے معافی مانگتا ہی ملازم تو سیٹ سے معافی مانگے گا ہی چھوٹا بڑے سے معافی مانگے نا یہ اتنا کمال کی بات نہیں ہوتی ہے کمال تب جب بڑا چھوٹے سے معافی مانگے مطلب یہ تو دیکھتا ہوں اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کا چھوٹا سا بیٹا منا مناسا چننا مناسا یہ منہ چلا کر کونے میں بیٹھ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہوتے ناراض ہو گیا بیٹا ناراض ہو گیا اچھا کیا بتا دیا ایسا اس کو مناتے وہ کیا کر لے گا لیکن کیونکہ اس کو محبت ہے نا آپ سے محبت ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ کر کے اس کو مناتے ٹھیک اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امر سے محبت ہو جائے گی نا ارے ارے وہ امیر سنت کا ایک بڑا پیارا واقعہ ایک شخص آپ کے بارے میں وہ مطلب کہ غلط تاثرات مطلب ایک آپ کے ساتھ اس کا طریقہ کار اچھا نہیں تھا امیل سنت کے ساتھ اس کا انداز اچھا نہیں تھا اور وہ آپ کو کچھ برا بھلا کہہ کر چلا بھی گیا تھا امیل سنت جب تشریف لا تو آپ کو پتا چلا کہ کسی نے اس طرح کا کام کیا تو وہ آپ کے محلے کا شخص تھا اب امی سنت کی بات تو تھی لوگ تھے محبت کرنے والے جانے والے غالباً مریدین بھی تھے تو آپ نے کیا کیا آپ گئے اور دیکھا تو وہ شخص محلے میں کسی سے بات کر رہا تھا آپ گئے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کہا نام لے کر ارے بہت ناراض ہو میرے سے یار یہ کر کے آپ نے گلے لگا لیا کیا بات جیسے گلے لگائے گا یہ کہ یار آپ بہت نارا تو میرے سے تو یوں گلے لگا لے گلے لگایا یا تو اس نے کہا ارے نہیں نہیں نہیں چلو نہ آپ کو بوتل پلا دو گل لے جا کے اسے بوتل پلا دے ہم آگے بڑھے انتظار نہ کرے اچھا اچھا اچھا یہ صحیح بول رہا یہ صحیح بول رہا ہے ہاں سن رہے ہو نا فون پر بولنے کسی کو مدری چینل آن کرو دیکھو کیا سمجھا رہے یہ نہیں آپ اٹھائیں اور ان کو یہ نہ کہے کہ متیجے نے آن کر کے دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں آپ فون کر کے کہے میں متیجے نے دیکھ رہا ہوں اور مجھے معاف کر دو مسئلہ یہ نا میں تھوڑی دشمنی کرتا ہوں لوگوں سے لوگوں نے میرے سے پر کری دشمنی ہاں تو ٹھیک ہے اگر آگ کسی اور میں لگائی تو تمہیں پانی ڈالنے میں کیا رج ہے ٹھیک اگر آگ لگی رہے گی تو کل تمہارا بھی گھر جل جائے گا یار اور اسی طرح تو نفرتیں خاندانوں میں بڑھتی ہیں والدہ ماموں میں جھگڑا ہو گیا اور والد نے بچوں کا ذہن بنا دیا کہ تمہارا مامو صحیح نہیں ہے انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی یہ کیا وہ کیا بچوں نے مامو سے بات بند کر دی کہ آپ نے ہمارے والد سے کیسے کیا اب مامو کے جو بچے تھے مامو ساتھ بھائی تھے انہوں نے ان سے بات بند کر دی کہ یہ تھا وہ تھا نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی اور بہن میں جدائی ہو گئی ماموں اور بھاجے میں جدائی ہوئی وہاں سے بھائی بہن میں جدائی ہو گئی خبر تھا بہن بہن کو کہا بھائی کے گھر گئی اور بھائی نے کہا یار بہن کے پاس کیسے جائیں گے یوں خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں زبیر ارحام خونی رشتے دور ہو جاتے ہیں آپ کو کیا ملے گا آپ ایک دن یہی دشمنیاں خاندانوں میں اور برادری میں رکھ کر آپ قبر میں چلے جائیں گے تو ان دشمنیوں پر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب کیا دو گے کہ کس چیز کی وجہ سے تم نے میرے بندوں کے ساتھ دشمنی کی تھی کس چیز کی وجہ سے تم نے میرے بندوں کے ساتھ بخذ اور عداوت رکھی تھی کیا ایسی بات تھی ذاتیات ذاتیات تھی انا تھی تمہاری تمہارا تکبر تھا تمہاری خود پسندی تھی تمہاری خودبینی تھی کیا تھا انہوں نے تمہارے سے ایسا کیا, کیا تھا اور اگر تمہیں واقعی نقصان پہنچایا بھی تھا تو درگزر کہاں تھا معافی کہاں تھی اور اس طرح آگے بڑھ کر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے معاف کرنے والا جذبہ کہاں تھا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہت ہو گیا یار بہت ہو گیا یقین مانو بہت ہو گیا دشمنیاں ختم کرو یار زندگی بہت تھوڑی ہے محبت کرنے کا ٹائم ہے نہیں تم دشمنیا کیسے کر لیتے سے بہت ہو گیا پلیز کلوز کریں اس دشمنی کی فائل کو اور خود چھوٹے باپ کے بنیں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا بنائے گا بن جائے گا یار چھوٹے باپ کے آپ جو بھی آپ ہو آپ کا خاندان میں آپ کا گھر میں آپ کا معاشرے میں جو بھی منصب ہے آپ کی غلطی نہیں ہے تیر غلطی کس کی تھی اس نے اگر معافی مانگ لی تو اس نے کون سا کمال کر دیا یار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان شکرنجی ہو گئی مطلب کچھ ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا کہ امام حسن کو کہ مجھ معافی مانگے وہ آ گئے کہا کہ یہ کیا بات ہے یار وہ حالانکہ امام حسن بڑے امام حسین چھوٹے رضی اللہ تعالیٰ عناہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا تو میں نے چاہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگے تاکہ جنت میں آپ پہلے داخل ہو جائیں سبحان اللہ سر آپ کرو نا پلیز یار بڑے آگے ہم لوگ رک جاتے ہیں دو چار منٹ کے لیے رک جاتے ہیں اٹھائیے فون میسج کر دو معاف کر دیجئے آج تک جو بھول بھی معاف کر دیجئے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں معاف کریے معافی مانگو دو منٹوں سے تو معافی مانگ لو معافی مانگ لو یار اولاد کو ماں باپ سے معافی مانگ لیں والد اولاد کیا کہاروں سے میں معافی مانگتا ہوں میں آپ چاروں سے معافی مانگتا ہوں میں اپنے کیمرہ مین اپنے پیچھے ڈائریکٹر جو میرے سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو یار قیامت کے روز پوچھ گچ ہو گئی مر جائیں گے ہم دنیا میں خلاصیہ کریں معافیاں مانگ لو مان دوستیاں کرو محبت سے کرو پیار کرو یعنی آپ کو خود نہ مزہ ہے نا تو مجھے کہنا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ ایک مرتبہ زندگی میں کوئی ایک دور چلائیے جتنے بھی آپ کے یہ ناراض ناراض ناراض ناراض ناراض والے ان سب سے آپ راضی ہو جائیے اور آپ ایک دن سوئیے آپ کو بگیر دوائی کھائے نیند نہ آئے تو مجھے کہیے گا سکون کی نیند نہ آئے تو مجھے کہیے گا آپ کو نماز میں لطف آئے گا آپ کو نیند میں لطف آئے گا آپ کو زندگی میں لطف آئے گا آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے گی آتے جاتے آپ کا چہرہ چمک دمک جائے گا آپ کو مزہ آ رہا ہوگا آپ کو سب اچھے لگ رہے ہوں گے آپ کو جینے کا لطف آ جائے گا آپ کی ختم ہو جائے گی بلے قرضہ ہے پریشانی ہے بے روزگاری جو بھی ہے مگر یہ جب آپ سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے نا تو یہ چیزیں ہم کو بہت چھوٹی لگیں گی آپ کو لگے گا دکھ, دکھ میں میرا ساتھ دینے والے لوگ ہیں کیوں کیا آپ نے محبت کرنا سیکھ لیا محبت کرنا سیکھ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ بھی نا حب ہے حب اللہ تعالی اچھا فرماتے میں چھپا ہوا کنس تھا میں نے چاہا کہ مجھے لوگ جانے. یہ خدا صرف کرو میں حدیث قدشی کا یہاں بھی حب کا لفظ ہے حدیث قدسی کے اندر تو اس پوری کائنات کی تخلیق میں محبت ہے, حب خوب ہے چاہت ہے میرے بچھے بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو موضوع اتنا یہ مجھے نہیں پتا تھا ان کا موضوع کیا ریلی really? مجھے پہلے بتاتے نہیں ہیں لیکن یہ موضوع ایسا مطلب کہ وہ ایک طرح سے راحت والا بھی ہے اور ایک طرح سے تکلیف والا بھی ہے جب یہ جب یہ دیکھتے نا کہ یار آپس میں ہماری دشمنی ہے پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا یار کمال ہو ایک بلڈنگ کا اندر چالیس چالیس پچاس پچاس مسلمان رہتے ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے آتے جاتے ہوئے دیکھتے نہیں ہے نام نہیں پتا سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں لفٹ میں ایک ساتھ آ جا رہے ہوتے ہیں یہی نہیں پتا تھا یہ میری بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اس کو تین سال ہو گئے کمال نہیں ہے یار پاک واضح سلام کو عام کرو خواہ جانتے ہو یا نہیں جانتے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 جب تم خالی کرو گے نا تو وہ جگہ خالی ہو گئی اس خالی م. جگہ میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت داخل کر لو محبت کر لو یار کر لو محبت چھوڑو ملتا نہیں ہے ناراض ہو گیا آتا نہیں ہے ناراض ہو گیا نہیں ناراض ہو گیا داور سیدی جی ناراض ہو گیا یہ نہیں یہ ناراض ہو گیا آپ پیل کریں کہ یہ ناراضگی کی بنیاد نہیں ہے ناراضگی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے بس دین اور اسلام کو رکھے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 سناتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء جو, جو کنٹینیو کال ہیں وہ بھی لیں گے ایک کال پہلے لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 میں نام بتاؤں گا آپ کے آپ نہ کرے تو آپ کو بھی ہوگی میں یہ ابھی سے مدری کسوٹی کر دو میں ابھی سے تیک کر دیتا ہوں آپ جو نام دو گے نا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے دشمنی ہوگی وہ تو تقاضا ہوگا وہ تقاضا ہوگا سلمان بھائی بالکل اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کریں گے نا کرے ہائے ایسا مزہ آئے گا ہاں آپ کو لگے گا کہ کوئی بہت بڑا بوجھ جو ہے نا وہ میرے سر سے اتر گیا ہے اللہ آپ کو مزہ آیا گا وہ لگی یار پانی پیلاؤ یار چائے پیلاؤ مدہ آ گیا کیوں مزہ آیا میرے معافی مانگ لیے معافی مانگ لی چورا معاف کر دے پھر کر دے تو اور مزہ آئے گا نہ کرے تو زیادہ مدہ آئے گا آپ کو آنا چاہیے اچھا نہیں کرے گا معاف دیکھتا کب تک معاف نہیں کرتا لے میں معافی نمبر دو معافی نمبر تین کیا ریمائنڈر تھرڈ ریمائنڈر فور ریمائنڈر انشاءاللہ شاء بارہ ریمائنڈر بھیجے بارہ معافی بھیجے یہ انشاءاللہ معافی معاف کر دے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ جان چھڑانے کے لیے بس ایک ایس ایم ایس کر دیا پیکج کیا ہوا تو میسج اس کو اس کو یہ تو ہوگا آج تو جان چھڑانے کے لیے بھی تو دی گیا تھا کوئی ایک کرتب تو اٹھے گا نہیں نہیں جی یہ بڑا مہنگا ایس ایم ایس عمران بھائی یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ ایس ایم ایس بڑا مہنگا پلس نظر آتا نہیں آتا آج کل ہے نا یہ مہنگا کینتی ہے سی میں یوز کر رہا ہوں جوڑے روتا یہتابا جائے گا مردے خبر لائے گا تارے کے حوالے سے بھی آپ کا بہت پیارا فرمان ملتا ہے معافیجیے گا میں کیا یا نہیں کیا معافی کا میسج کر دیا بتاؤ بتا دیں رہا آپ کو بات نہیں ہے لیکن وہ کر اس کو کرے جس سے آپ کو ہے کہ یار ایسے نہیں بنتی نا اور آپ کو جوڑا ہو رہا ہے اب بولے گا یار ہمت نہیں ہے یہ کیسے ہوگا افضل العمال احمد افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے جس میں آپ کو دقت مشقت زیادہ ہوگی وہ عمل زیادہ مقبول ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا آج ہی ہے نا آپ آجیز کریں عمران بھائی میں نے آپ کی بات کریں کہنا مجھے تھا برا نہیں لگا جزاک اللہ جیسا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 کوئی سی بات کرو تو کہتے ہیں کہ ہاں یار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا در گزر سے کام لیں در گزر کا درس دیں آپ کسی کو معاف کریں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں فرمائے سبحان اللہ مزید چلاتے کے گئے جی کال چلائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عظیم قلعے دار ہے شاہنور سے ڈبا میں حاضر ہوں میں اگرانی شورا کی وارگاہ میں میری کہ کیا اب تک آپ نے بھی کس سے دشمنی یا مار دھار اس طرح کیا ہے جواب ایک اور کال چلا ماحول سے پہلے تھا میرا یہ ایک انداز دشمنیاں بھی تھیں اور مار دھڑ بھی تھی دونوں تھا لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس مدنی ماحول نے ایسا کر دیا ہے کہ الحمدللہ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 کہ میرا سینا میں کسی مسلمان کا کینا نہ ہو یہ ہے مطلب ایسا پاتا نہیں ہو بات چیز ایسی ہوتی ہے جو بازوں کی باتیں بری لگی بھی ہوتی ہیں جیسے ابھی مہاروش بھائی نے کہا نا کہ وہ نہیں نکلتی نہیں نکلتی ایسا ہوتا ہے نہیں نکلتی لیکن نہ نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اسے کینہ رکھوں یا بغض رکھوں کہ حسد چور یا دشمنی رکھوں ٹھیک ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ درد چلا جاتا ہے یا درد چلا جاتا ہے داغ نہیں جاتا ہے نا بعدوں کا نشان نہیں جاتا جی, جی. بالکل میرا یہ, یہ نشان ہے ادھر ہے نا یہ ایک نشان ہے یہ نشان وہ مک, مکہ مکرمہ میں گرم قہوہ گر گیا تھا کیا پا? تو اب یہ نشان ہے مگر درد نہیں ہے واقعہ یاد ہے اللہ درد, نہیں. درد نہیں ہاں تو یہ نا یہ چیزیں بعدوں کا نشان رہ جاتے ہیں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 جنہوں نے آج تک جو تکلیف پہنچائی ہے میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو میری یوں بھی میری اختلفی ہوئی ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کیا ہے معاف کیا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مقرد کرے اللہ میری بھی ایسا مقصد کرے ان کی بھی ایسا مقصد کرے اور جن کی آج تک میں نے اختلفی کی ہے میں نے کسی کو ستایا ہے یا کسی کو دکھ پہنچائے تو میں معافی کا تعلیم ہوں مجھے معاف کر دیں اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی مطلب وہ خلاصہ کر ہے تو خلاصے بھی کر لیں آپ قیامت کے روز ہم ایسے اٹھے اللہ کی حضور کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بک و کینے والے نہ ہوں اور اللہ ہم پر رحم کرے محبوب کے صدقے آمی میں غصبہ کے صدقے میں اللہ آپ کو اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ فرما دے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے معافی کر لی اپنا کینہ و بک ختم کیا اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو بے حساب جنت میں داخلہ دے دے اس سے برکر اور انعام کیا ملے گا ہم کیا کا پوروس نصیب ہو جائے دنیا کی یہ چند دنوں کی دشمنی اگر ہم ختم کر کے اللہ سے بے حساب جنت کا مددہ پا سکتے ہیں تو حسن زن رکھنے میں کیا حرج ہے کیالام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للہ مرحبا نگرانی شعرہ کی بہت ہی اچھا سلسلہ موضوع دشمنی پر لبیک میں حاضر ہوں الحمد للہ نگران شعرا نے اس پہ بچوں کی امی سے معافی مانگی الحمدللہ امید ہے مجھے وہ معاف کر دیں گے آپ نے دعا فرمائیے آمین. السلام علیکم وحمۃ اللہ جی اچھا موضوع ہے وعلیکم السلام اس میں دشمن بہت زیادہ روتا دوتا ہوگا بہت زیادہ روتا دوتا ہوگا دشمنی دشمنیاں کس نے کتنے سال لگائے ہوں گے دشمنیاں کرنے میں اور آپ ملٹے لگا رہے ہیں دو محبت کروانے میں میرا نہیں یار کہ میں نے برسوں گزار دیے ان کو جدا رہے ہیں انہوں نے ملٹوں میں ایک کر دیا ان کو کیا درگٹ بن رہی ہوگی نا آپ سوچو مزے کو مزہ آ رہا ہوگا مزہ آئے گا سوچ, سوچ رہا ہوں اپنے بولتے رہے کولے آتی رہے اپنے بولتے کولے آتی رہے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا اور دو تین دفعہ میں دیکھ چکا ہوں آپ بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں ایسا لگتا آپ کا فیوریٹ موزوں یعنی آپ سمجھے گا آپ تصور امیجن کے وہ ایسا اس وقت دیتے کہ اپنے اوپر وہ آگ ڈالنا ہوگا مٹی ڈالنا ہوگا چیخرا ہوگا چی ہوگا نہیں نہیں ارے نہیں کر نہیں کر نہیں کر یہ تو بولتا رہتا نہیں کرو ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گا نا ٹھو کر کے سلمان بھائی بتا رہے تو کس سے دشمنی ہے اسی سے تو نہیں سے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 حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہیں حوضے کوسر پر آنا نصیب نہ ہوگا اللہ تو آکا دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اگر یہ معافی مانگنے معافی معاف کرنے والوں کو دونوں کو اگر آکا بلا کر اپنے ہاتھوں سے کوسر کے جام عطا فرما دیں اے ہے کیا مزے کو مزہ آ جائے گا اسی طرح کی یہ بھی ہیں سرکار دو عالم علی علیہ السلام اسلام نے جو اشاہ فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوائے مشرق کے سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان دو لوگوں کے ان دو انسانوں کے کہ جن کی آپس میں دشمنی ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں سلح کر لیں اور اسی طرح کی روایت شبی قدر کے حوالے ہو گیا روحانی راج بھی اگر آپ بتائیں یوم یوم کیا بات سلحاء محبت گوشت پاک ثباب کے لیے ماں بھی مانگو معافی yeah. شافی مانگ لیتے ہیں نہیں ہے معافی اللہ معافی مانگ لیتے ہیں لیکن یہ <laughs> بھی سامنے باہر ہوتی ہے میرے سامنے کبھی مت آنا <laughs> <laughs> سامنے مت سامنے مت آنا ٹھیک ہے معافی ترافی جو کرنی تھی وہ ہوگی بس اب نکلتے چلتے بنو یہاں سے انشاءاللہ آپ کو ان شاء اللہ اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ شاء اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تجربات سے ہٹ کر تو کام ہو جائے سبحان اللہ نیکسٹ کال کی جانب دیکھتے ہیں اگلے کالر کیا بات کر رہے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ہم لوگ ایک کارخانے میں کام کر رہے ہیں وہاں پر مدنی چینل چل رہا ہے سلسلہ سطح میں حاضر میں بہت ہی پیارا موضوع ہے ہم الحمد للہ آپس میں کاریگروں نے ایک دوسرے سے معافی تنافی کر دی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 الحمد للہ اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں مدن چندر کے ناظرین کیا آپ کو ہم لوگ بھی لیں گے سوال بھی کریں گے ابھی آپ مدرسہ ہوتا ہے باری آنے والی شروع ہوئی ہے آپ دونوں لے کے بیٹھتے ہوئے نا یہ کرنا ہے چلو کوئی بات نہیں جو آپ کرو آپ کرو لیتے ہیں <مترجم> اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ نگرانی شرا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہم سے کوئی دشمنی کرے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ارشد درگزر معافی ہم اس کے غلام ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں Allah. ہم اس کے غلام ہیں معاف کرنے والے کے غلام ہیں جنہوں نے بہت معاف کیا ہے بہت معاف کیا ہے اتنا معاف کیا ہے میں تو حضرت سید واشی ربدی اللہ عنہ کے واقعے پر غور کرتا ہوں کہ انہوں نے ان سے کیا نہیں ہوا تھا مگر آپ کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عادت آپ کو درگزر معاف کر دیا کرو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 صحیح بات جس کی زیادہ آیا ہے معافی مانگنے میں ویسے جو اللہ والوں کی ہم نے نشانیاں پڑی ہیں وہ نیکیوں پر اتنا خوش ہوتے ہیں ان کی عادات میں شامل ہوتا ہے سلمان بھائی وہ چیز مجھے تو نگرانی شرح میں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے آپ فرما رہے تھے کہ دانش بھائی کو کال کی ذمہ داری دی ہے تو چلے میں اس کو قبول کر ہوں دانش بھائی آپ ان کو کو میں لے ان شاء جی لگا ہوا ہے مجھے یہاں سے آپ کی دلجوئی کی بھی اگر ہے تو کر لو ابھی پہلی بار ہی آئے ہو نا جی جی بالکل ایسا اگلی کال کی طرف چلتے ہیں جی سے میں بات کر کراچی سے بابل منجنا کے پاس سے میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ناراضگی کرتا ہو ہم اسے معاف کر لیں اور ملنا چاہیں اور وہ ہم سے نہ ملے بار بار ہمارا دل صاف ہو ہم اسے بار بار ملنا چاہیں وہ ہم سے نہیں ملے تو اس کا کیا حال ہے یا کیا راستہ ہے انتظار کریں اس میں یہ تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا ہم نے مدنی ماحول کے اندر ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر معافی مانگنے جاتے ہیں نا تو ان کی آسوں بھی نکلتے ہیں قلبی بھی نظر آتی ہے لیکن چند لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پھر بھی معاف نہیں کرتے معاف کر دی بھی جیسے, جیسے انہوں نے کہا نا عمران بھائی کہ وہ ٹھیک ہے معاف کر دیا لیکن اصل بعض اوقات ہماری طرف سے بھی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگلا دل بنا کر کے معاف تو کر دیتا ہے لیکن وہ سامنا کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی صبح وقت میں ایک بڑے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ وقت یہ سب سے بڑا مرہم ہے بعض اوقات تھوڑا سا ہم لنگر دیتے ہیں ٹائم گین کر لیتے ہیں نا تو یہ ہے کہ جب اتنا کوئی بک کمپلیکیٹڈ پرابلم آئے نا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم گین کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے انتظار کریں دعا کریں اس کے ساتھ اور حصے سلوک کریں بلکہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے ناراض رشتے دار کو دے جی حدیث حدیث پاک میں کہ ناراض رشتے دار کو جو محوز ہو جس, ہو جس ہاں اس کو ستجو جس ستجو اُس کو تم مطلب کہ وہ کا دو تو مدینہ مواد ہمارا دین ہمارا اسلام اس معاملے میں ہماری تربیت میں مالا مال ہمیں کیا ہوا ہے یعنی جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر چلے اس حدیث سے پاک پر آ جائے نا جو تجھ پر ظلم کرے اس سے معاف کر دے یہ یعنی سے پاک ہے آپ پا کس کس سے ظلم کیا ہے اچھا معاف کر د جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر اب آپ سوچیں کس کس سے آپ کو محروم کیا ہے آ جائے اتاؤ کی طرف جو تج سے توڑ رہے نا اس کو جوڑ جو توڑے اسے جوڑ یہ تین کتنے خوبصورت ہیں معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے سوسائٹی ایسی ہو جائے کہ بس دشمنی تو بہت ہی ڈھونڈے بھی تو نہ ملے ایسی تو یو ہو جاؤ یار کس قدر پوزیٹو تھنکنگ خلاف ہے فنش ہے جو تج سے توڑے اس سے جوڑے محروم کر اسے اٹا کر کیا یار ختم ہو گئے نا بات یار سو اللہ سمجھ نصیب کرے اور اور سے اللہ ہمیں نجات عطا کرے بھی شامل ہوتی رہیں گی سلسلے کا ایک فارمیٹ بھی ہے ہاں جی کونے لینا شروع کی سلمان باہر رکھ دی ابھی ٹائم باقی ہے ہم نے ایک اس کا اسکیڈول بنایا ہے سو دیٹ اسکیڈ ان شاء اللہ وی ہیو میڈ انٹینشن یہ تو نے کی ہوئی ہے ہاں جی تو کا کسوٹی ہمارے میروز بھائی بڑی چن کے لائے ہیں اور لگ بتا جا جائے گا ایسا نہیں کریں گے ان شاء اللہ مشورہ تو آپ ہی ہم اس میں شامل ہیں آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک چلے گیارہ سوال کرنے ہیں بارہ میں پہنچنا ہے گھڑی اسکرین پر آ رہی ہے اب وہ کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے اچھا یہ سوچیں گے جی میرا سوچیں گے اور نگرانی شورہ بتائیں گے وہ سوچ چکے جی ہم سوچ چاہیے اچھا آپ دونوں سوچے شدہ جی آپس آپس آج پینسل لے آئے صاحب تو مشورہ ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے نہیں ہمارا نہیں آیا کچوٹی کا ایک پڑتے نہیں یوں مرد ہیں نہیں عورت عورت نہیں نہیں لا بھی ہے کہ نہیں کمال وہ تو آگے جائیں گے تو کمال ہی ہوگا مقدس شی ہوگی تو کمال ہی ہوگی کون سی نہیں بات ہے آپ کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی مقدس مقام ہے جی مقام مقدس سو ہے اللہ مزار شریف ہے جی عمران نہیں بتائیں مزار شریف ہے نہیں مزار شریف نہیں ہے مقدس तो مقام ہے لیکن مزار نہیں ہے لکھ رہے ہیں نا آپ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مزاج مکان مقدس ہے آپ پہنچ جائیں گے لگتا ہے ایسا ہے ہے نا یہ تو پہنچے کے لیے پتا چلے گا نا جی ابھی تو کتنے سوال ہو گئے مہروز بھائی چار ہو گئے نا چار ہو گئے جی مکان ہے مگر مزار شریف نہیں ہے شہر ہے شہر ہے جی رانی شہر ہے لا لا نہیں شہر بھی نہیں شہر نہیں بھی है نہیں آپ چاہ رہے وہ گئے چلو کوئی مسئلہ نہیں کر کیا کہ نہیں چاروں کو نے چاہتا ہوں سب کو شہر نہیں آج سلسلے میں ایسا لگ رہا خوشی خوش رہیں گے جب آپ کو قصورٹی کا پتہ چلے گا نا جب بھی بہت بہت خوشی ہو گیا بہت خوشحال چیز کے بارے میں بیان ہو گھڑی چل رہی ہے سوال ہم نہیں جو ہے یہ اس کا تعلق اللہ کے کسی نبی سے ہے جی عمران بھائی بتائیے اللہ کے نبی سے تعلق اللہ کے نبی سے تعلق براہ راست نہیں ہے نہیں جی کتنے جی سوال ہو گئے میرے اللہ کے مقدس شیخ کا تعلق اللہ کے نبی سے بھی نہیں خود بھی لکھ رہے اچھا تو نہیں کیا کر رہے ہیں پوچھ جانا مقام ہے ہاں جی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 ہے <zimian> زمین زمین پر بھی ہے اچھا پاکستان میں پاکستان میں ہم نے سوچا پاکستان میں ہے پاکستان میں ہے وہ مقدس مقام نو سوال والوں پر ہے اور پاکستان میں زمین پر ہے اور پاکستان میں ہے نو سو والے آپ کے ہل مقدس مکان سوال بابل میں بابل بابل مدینہ میں ٹھیک ہے اللہ اللہ مقدس مقام بابل مدینہ میں دس اور آخری سوال ہے مدینہ میں گیارہواں سوال ہے اور اس کا کاؤنٹر جاری قریب پہنچ گئے ویسے نہیں ابھی بابل الزیرا بہت بڑا ہے نہیں تو پوری دنیا سے کہاں بابل بابل مدینہ میں مقدس مقام ہے کتنے مقدس مقام ہیں بابل مدینہ میں جی دیکھیں دانش بھائی ہم جس مطلب جیسے کہ وہ مقدس مقام جو بھی ہے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 مدنی مرکز جس ٹاؤن میں ہے اس ٹاؤن میں بھی نہیں ہے بالکل ایسا ہی ایسا ہی ہے اب آپ بتا رہے گھڑی چل رہی ہے ختم ہونا چاہیے یہ بتا دوں یہ گفتگو جو فرماتے نا نگرانی اس سے ہم کوئی نہیں تو اب تو میرے نام دینا گڑی کیوں چل رہی ہے گھڑی تو چلے گی نہیں گڑی ہماری گڑی آخری میں جب نام دینا ہوتا ہے تو نہیں چل ہے ٹھیک ہے اچھا مکان ہے بس اتنا طے ہوا ہے باب المدینہ میں ہے یہ دو چیزیں طے ہوئی ہیں ایک اور ہم نے بتا دی کہ مدری مرکز ہمارا جس ہے اس ٹاؤن میں اس ٹاؤن میں بھی نہیں ہے اچھا میں ایک اور ہنٹ ایک اور ہینٹ میں دے دیتا ہوں جی دے وہ یہ کہ میرا حسن زنے کہ آپ دسیوں سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے میرا کا بہت گہرا تعلق رہا ہے وہاں مجھے ایسا لگتا ہے سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے ایسی بات میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو وہاں پہ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سینکڑوں دفعہ دفع کا کیا مطلب ہے سو سے زیادہ سو سے زیادہ میں حسن کیونکہ خود میں وہاں پہ دسوں بار گیا ہوں دسوں بارش میں سینکڑوں بار گئے ہوں باقی میں نے یہ دیکھا ہے وہاں پر نہیں دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا میں نے گزارا ابھی مسجد کا کہہ رہے ہیں ہاں سر بات نہیں جی گزارے ابھی مسجد کا تو نہیں چلے ابھی آپ ایک اور ایک موقع اور ایک موقع ٹھیک ہے جی ایک مسجد ہی ہے میں نے آپ کو گزارے ابھی میں دیکھا ہے مسجد یہ تو پھر کنسولی ہوگی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 ریائش وہی اریب قریب میں تھی آپ کی اس طرح میری میرا دفتر والے صاحب کا وہیں وہی میرا کام وہی تھافس وہیں تھا وہی پھر یہ نمازیں میں اکثر نمازیں یا تو میری شہید مسجد میں ہوتی تھی یا بعد نمازیں میری یا تو بسم اللہ مسجد میں ہوتی تھی خارا در میں یا بعد نمازیں میری بخاری مسجد میں ہوتی تقریباً تین مسجدیں تھیں کبھی کبھی حضری مسجد دولا شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے یہاں شہید مسجد ایسی مسجد ہے یہ دعوت اسلامی کا لٹریچر جہاں پہنچا ہوگا وہاں پہ شہید مسجد کا نام بھی ہوگا بہت, بہت مشہور ہے <tripe> تو میں <tripe> جب مدنی ماحول کے قریب آیا تو ہر رسالے پہ جو ہے وہ شہید مسجد <tripe> شہید مسجد تو شوق ہوا کہ دیکھنے جائیں اچھا وہی بابا امین سنت نمازیں وہیں ادا فرماتے تھے سبحان اللہ اسر مغرب اور عرصہ تقریباً تین نمازیں تو سنت کی عموماً وہیں ہوا کرتی تھی مقتد المدینہ اور تقریبا ہر چیز وہی تھی لیکن اس کے بعد پھر فیضان مدینہ اس پر زیر تعمیر بھی تھا پھر آہستہ آہستہ فیضان مدینہ کی تعمیر پوری ہوئی تقریباً جو تنظیمی جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ فیضان مدینہ منتقل آتا کہ امیر سنت میں اس علاقے سے یہاں آپ نے اپنی رہائش تبدیل کی اور اب یہ کہ ساری دنیا میں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کی دھوم پڑی ہوئی ہے امیر سنت وہاں تو ملاقات بھی فرمایا کرتے تھے جی ہاں یادگار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 صفات سے آج کل لوگ صفات دیکھتے ہیں نا بھائی جیسے معاشرے کے اندر اس سے بندے کو اچھا لگتا ہے, کیوں اچھا لگتا ہے چار صفات وہی چار صفات دیکھیں جس کا دیکھنا شریعت نے لازم کیا ہے عالم ہونا صحیح عقیدہ سنی مسلمان ہونا فاسی کے معلین نہ ہونا اور سلسلہ بغیر منقطع ہوئے نبی پاک سے مل جانا صلی اللہ تعالیٰ جس جس چار چیزوں کو دیکھنے کی شریعت نے پابندی کی ہے وہ چار چیزیں دیکھی اس کے بعد اور کیا دیکھوں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 1991 ماہ رمضان کا <تصفح> <تصفح> <حسن> اچھا اس کے حوالے سے جی आ... قدیم مسجد جو تھی وہ کیونکہ 2002 ہزار دو میں ہاں قدیم مسجد چودہ میں نہیں تھے بعد اس کی زی... تعمیر نو ہوئی ہے آپ جی ماشاء اللہ میرے عالیہ سمت سے بیعت ہوئے آپ کے من میں شامل ہوئے اس کے بعد الحمدللہ للہ اور رجوت رقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فمائی مزید عطا فرمائے بیعت اور طریقت اور شریعت پر بالخصوص آپ کے جو بیانات ہیں وہ بہت ساروں کے لیے مشعل مش ہیں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 مطلب جہاز میں یا جہاز والے پر اسکول کو کتنا بھروسہ ہے تو بعض کود پڑتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہوگا کہ خود پڑھتے تو وہ کود جاتے تھوڑی دیر کے بعد وہ تو توفان یا وہ چیزیں جو وہ تھم جاتی ہیں اور جہاز بڑے ہموار انداز سے اپنی منزل مخصوص غیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ مدینے کی طرف رواں دواں رہتا ہے تو خود مفتی احمد یار کا نئی رحمتہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ طریقت کا جو جہاز ہوتا ہے اس کا کیپٹن پیر ہوتا ہے سحار آه. سحار آه. پیر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 ولی ہونا بھی پیر بننے دلت کے دلت لیے شرط نہیں ہے یہ چار چیزیں جو اسلام و دین شراط کے طور پر رکھی ہیں الاض امام علیہ السنت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھی ہیں وہ چار چیزیں ہم نے دیکھ لیں یہ چار دیں دیکھی تو یہ پیر ہیں اب پیر ہیں تو پیر سے محبت کرو میں چاہتا ہوں وہ جواب دیا ہے جو آپ نے مجھے اس جواب دیا وہ جواب یہ ہے کہ خصوصیات جو ہے نا وہ وری کرتی ہیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں کبھی ایک خصوصیت ہے تو کبھی دوسری خصوصیت ہے ایک کا غلبہ ہوتا ہے ایک غلبہ ہوتا ہے کہ کمی آتی ہے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 آپ مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ملاتے ہیں میں یہاں پہ ارض کروں کہ ہم اتنا سوچ کر آتے ہیں پورے پورے دن سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے نا یہ سوال کریں گے اور پھر اس کا جواب آئے گا یوں ہوگا وہ ہوگا ہم موزوں بناتے ہیں اور نگرانی شروع آتے ہیں دو جملے کہتے ہیں ہمارا سارا جو کتاب سے چوپٹ ہو جاتا ہے آپ بھی تھوڑا خیال کیا آپ جب بیٹھتے مشورہ کرتے مجھے بٹھا لیا کرے <Five pressing ricochip> جو روی وہی, وہی جی آگے امیر علیہ سنت دامد برکاتم العالیہ کی آپ نے بہت صحبت پائی انسادی طور پہ بھی, بھی کافی صحبتیں ملتی ہیں اور امیر علیہ سنت دامد برکاتم الالیہ کی ویسے تو ہر بات ہی خاص ہے لیکن آپ کے نزدیک کوئی خاص بات ہو نا ہم چار کو yek, yek. بھی پتہ لگے yek, yek. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک کوئی ایک چیز بیان کریے جیسے مکتب میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے کتاب گھر میں جانے کا موقع ملتا ہے میں نے تو آج کتاب گھر دیکھا ہی آپ کو وہاں بھی جانے کا موقع جو ہے ملتا ہے کوئی بتاؤں گا ایک خاص بتاؤں گا میرے میرے پیر کی ایسی ذات ہے کہ ان میں کوئی ایک ایسی چیز یہ جو ایک ہی خاص ہو یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ ان میں کوئی ایک خصوصی انووا یا نہیں ہے اس کو خاص کر دوں دو ہوتا نا ہے سب کے سو آ ہیں کوئی ایک جو ہے نا سب پر ہے اس میں سے کوئی ایک بتا دینا جی جو عام طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا سمیر سر مدیم مناکرے میں ہیں تو وہ جو اس وقت وہ گفتگو ہو رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے اسکرین پر ہے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے تو بالکل سفر و حضر میں ساتھ رہے ہیں آپ سفر میں بھی ساتھ تین میں بھی سفر کیا ہے گاڑی میں بھی میرے سندر کے ساتھ سفر کرتے مدین کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں اور آپ تو باغات وہ بھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ریکارڈ نہیں بھی ہو رہی ہوتی کچھ تو ایسا بتائیں جو اسکرین پہ پبلک سے زیادہ اکیلے میں زیادہ خوف خدا والے نظر آتے اللہ وقت خوفا مر جاتا تنہائی مر جاتا اللہ کیا بات بیان کی ہے سبحان عام طور پہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اور طریقے سے ہوتے ہیں اور خلوت اور لوگوں میں جو قصبے کا انداز ہے نا پیچھے اس سے زیادہ سخت ہے عوام میں وہ شدت والا انداز آتا ہی نہیں ہے کہ جس کو لوگ ہضم نہ کر سکیں اور اندر اس سے زیادہ شدت ہے اللہ آقا کی امت کے لیے آسانی ہے ایک ایسا وقت خوف خدا علما نے اس کو جو ہے اوساف کا جام فرمایا واہ یہ جتنا بڑھے گا اتنے آپ کے ہلکے تمام چیزوں میں اضافہ ہوگا ماشاء اللہ عمران بھائی جی جزاک اللہ آپ نے اجازت دی آئیے پھر آپ کو مزید کال سناتے ہیں اور جوابات لیتے ہیں جی سنائیے کون السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ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 مرحبا, نگران شورا کی مرحبا الحمدللہ میں نے تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ کیا تھا میں نے عرض کی تھی کہ میرے بچوں کی امی سے میں نے معافی مانگی الحمدللہ وہ اپنی امی کے گھر پہ ہیں اور سلسلہ دیکھ رہی ہیں. الحمدللہ انہوں نے مجھے فورن فون کیا اور انہوں نے کیا میں نے آپ کو دل سے معاف کیا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ میں ایسی محبت کا فرمائے اور آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ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 یہ تھوڑا سا وہ عجیب سا نہیں لگتا معاملے کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملہ کیا ہوگا جب ان کو برا نہیں لگا تو اپنے کو کیا ضرورت ہے برا لگانے کی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ خوش ہو گئے انہوں نے خوش ہو کر ہمیں فون کر دیا کہ یو ہوا ہے تو ہم کو کال کر کے بتا دے ہی نہیں کہ یار یہ کون سا طریقہ کرنے کا نہیں نہیں سلو بھی ہو گئی اور ماشاء اللہ آپ کی بات راضی تو کیا کرے گا کافی جب یہ دونوں ملنا چاہے نا تو ان کو ملنے دیا گور یہ بڑے بڑے جو ہے نا بیچ میں ٹانگ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ملنا چاہتے ہیں نا تو بعدوں اوقات بڑے ایسی دیوار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑوں کی نہ ہوتی ہے اور یہ بچوں کو آپس میں ملنا ہوتا ہے بچے بڑوں کی بھیڑ چڑھ رہے ہوتے ہیں ہاتھوں کی لڑائی میں گھاس جو ہے کچھ نہیں جا رہی ہوتی نہ کیا یار آپ کہاں سے کیا لاتے ہو یار ابھی سین پر بھی کچھ آ رہا ہے آپ بھی کام لائم ہو جائیں جی دکھائیں جی اسکرین پر اللہ مکمل کیجیے اردو آتی ہے میرے کو یہ انگلش میں کیوں جاتے ہو یار بیان بھی لیتے ہیں دیا کریں گے کوئی ہنٹ ونٹ نہیں جی نہ ہنٹ ہے نہ بتا اس کو کیا الفاپیٹ مکمل کریں اس کو چار گلتی گنجائش میں پہنچ گیا جی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 سبحان اللہ جی حضور گڑی کا لنگر ڈالیں گے سیگمنٹ کو آگے جہاز جھولتا نہ رہے یہ بھی اس کو بھی تھوڑا رکھنا ہے نا جی ہموار جی حضور بتا بھی دیں سرکار بڑا غور کر لیا جی آپ نے ٹائم ختم ہونے پر غلطی خود بخود وہاں ڈسپلے کر دی جائے گی غلطی کاؤنٹ ہو جائے گی ایم بھی ہے اور اے بھی ہے ڈی نہیں ہے اس میں کافی سارے سبجیکٹس کے اللہ کے ہے اس میں کے تو ہے جی کے ہے لگ گیا آخر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 دوسرا اے ہے نہیں ہے او ہو ہو جاتے جاتے گاڑی چل لے گی ہے. اللہ جی؟ اللہ آئی آئی آئے ہے اس میں مسواد. مسواد. سبحان اللہ ان شاء اللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ مسواکیں لگی ہوئی اور پیلو کی ہے سبحان اللہ پیلو کی مسوا کیوں ہوئے آپ کے پاس بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مسواک زیادہ پسند سبحان سبحان اللہ اللہ یہ کریں اسے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور مسوا کے عادی کو مرتے وقت کا لیما نصیب ہو اللہ سبحان اللہ مزید کال کو شامل کرتے ہیں جی عمران بھائی جی کال سنا دیں بالکل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگران شورا کو میں بار بار دیتا ہوں جو ایک اتنا سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے ماشاءاللہ میرے دل کے اندر کافی دنوں سے ہم میری اور گھر والوں کا جھگڑا چل رہا تھا الحمدللہ للہ نگران شعرا کی بات میں نے سنی ہے ان کے بات سننے کے میں لبے کہتے ہوا اپنے گھر والوں کو معاف کرتا ہوں امید ہے وہ بھی مجھے معاف کر دیں گی انشاءاللہ شاء ابھی وہ گھر پہ موجود نہیں ہے میں معافی اور السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جی بڑی بہاریں ہیں آپ کے بیان کی ہیں اچھے تاثرات ہیں انہوں نے کہا نا کہ ماشاء ہمارے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اس جملے کے ساتھ لفظ ماشاء اللہ تو اچھا نہیں لگتا کال کے دوران وہ مل گئے مطلب ایک تو وہ تحسن کا کے تحسین فرما رہے ہیں اور تحسین کرتے کرتے نہ ماشاء اللہ کہ جملہ وہ کوما لگانا بول رہے اللہ تعالیٰ لگ بھائی یہ ہے تو کچھ ہمارے پاس تاثرات بھی ہیں کچھ جو ہے سوالات بھی ہیں اس میں کہ کوئی معافی مانگنے پر بھی معاف نہ کرے اور بولے کہ نہ میں معاف کروں گا نہ میرا اللہ معاف کرے گا اللہ اس کے لیے کیا حکم دوسرا جملہ تو ضرورت ہے اللہ بکر بے باقی ہے ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالی کے معاملے میں کیسے دخل اندازی کر رہا ہے اچھا. اور <coughs> اب کہہ رہے نا میں معاف کروں گا تو یہ بھی بیکار کی ضد ہے اچھے اچھے لوگ معاف کر دیتے ہیں <coughs> مطلب بندہ اس کو پتا نہیں کس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا جا جو کرنا کر لے اور اللہ تبارک اور تعالیٰ کو معافی مانگنے والا اتنا پسند آ جائے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے مقام پر لا کر کھڑا کر دے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 جہاں سے آپ شروع کریں وہیں سے وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے آیا وجد میں آئے گا سارا عالم جب جب پکاریں گے yo, yo.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 <سؤال> دیر اب جکا لو لو جالیوں پر نگان جمی ہیں جمی میں جالیوں پر نی جمی ہیں پارٹی ہے دیبھ پوری صاحب نے لکھی تھی سبان الگ تو یہ آج یاد آ رہی تھی مجھے یہ بہت تو ہمارے بغداد شریف گئے اسلام میں تو ان کو میں نے اسے ریکارڈ کر کے بھیج دی تھی سلحان اللہ چلیے گا میں پایا <تصانً� Stage> حق نے مط پھر سایا میرے آتا نے کرن کروایا پھر مدینے کا بلاوا پھر میں دلی کا بلاوا تو چلو اکنا تو سی انتا ان کی رخ میں میرا ان کی اُن جی رحمت مر مر مر مینا ڈوبے گا سفی میرا کیسے ڈوبے گا گا میرا دیکھ لو چیری نام دل, دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل, دل, دل ادیب اپنا دکھا دو تو چلوں اپنی اوقات سید کیا ہوتا ہوگا مہروز بھائی اندازہ لگائیں ایکسائٹمنٹ بھی اس سے بڑھتی ہے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 اور اس کے ساتھ ساتھ مہیا تغیبہ اور مکہ پاس سے الفت میں بھی انشاءاللہ اللہ بڑھوتری ہوتی رہے گی مدینہ کے قافلے میں شرکت کے لیے ہمارے اسلام بھی کیسے تڑپ تڑپ کر رویا کرتے تھے جامعہ اللہ, اللہ, اللہ کے طالب علم جیسے کہ ایسی تڑپ اور ایسا رونا ان کا جیسے عشق جمع کیے جاتے تھے ہمارے بھائیوں کو دھجیاں دی جاتی تھیں کپڑے کی اور بعض خوش سے چھوٹی چھوٹی بوتلیں لے جاتے تھے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 نمبر دو ڈبے کے پیچھے کیا ہے خالی ہوگا خالی واہ دیکھا جی چلو گوشت پاک کے نمبر کلر میں گئے تو دوبارہ کوشش کا تو مزہ ملا کوشش مزہ ملا چار اسلامی بھائیوں کو مدد مل گئی ہے ٹھیک ہے جی جی تو کرنا کیا یہ مجھے کیا کرنا تھا آپ کو بس پہنچنے یہ مزاج تصویر کا جیسے ہم ہٹاتے تھے نا ایک ایک کر کے اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ کون سا ہٹواتے چلیں ہو گیا اللہ ایک ہے سبحان اللہ ایک کھول دیں ایک نمبر اللہ ایک ہے ایک نمبر جی یہ ہے جی اس کو تھوڑا واضح کریب پوری اسکرین پہ لے لیں گریب نہیں آئے گا اتنا ہی رہے گا یہ پوری اسکرین پہ لے لیں بتائیں کیا یہ آپ نے نہیں نہیں پوری اسکرین پر نہیں لے سکتے نا ہم نے نہیں لینا آپ بتائیں یہ نہیں آئے گا اسکرین پہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ ایک تو ہوگا یہ دیکھ چکے ہیں آگے چلے پچہتر پانچواں نمبر جی پانچواں نمبر اللہ پانچ نمبر کے پیچھے کیا ہے یہ بھی ایک اشارہ ہے سبحان اللہ پیرا والا دکھائیں وہ آپ دکھا چکے نا آپ آپ کو دوبارہ دکھائیں گے تی جانا ہے دوبارہ نہیں ہے یہ حضور یہ آگے فارورڈ نہیں لک فارورڈ لک فارورڈ بی فارورڈ یہ تھوڑی چلتا ہے ساتھ جاب چلا رہے ہو ہم یوں چلائیں گے جی بھائی پہلا نمبر بھی دکھا دو یار ایسا نہیں کرو اس کی مانتے رہو گے میری تو مان رہے تھوڑی سی وہ پتہ چلے گا نا پتا ہی تو چلانا ہے آپ کو یہی تو بتانا ہے ٹھیک ہے خاجا کی چھٹی کا چھ نمبر کھولتا ہے تین آپشن تو آپ نے لے لی چیزوں استعمال کر لیا بتائیں کہاں پہنچنا ہے کہاں ہے کیا ہے یہ ہماری مراد ہے ایک تو میں دے چکا مزا ہے کس کا ہے یہ بتا دیں اچھا مجھے ہے کس کا مزار مجھے دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا چلے چھٹا بھی کھول رہے ہیں چھٹا کھول رہے یہ کھل گیا وا جی واہ بندہ بیٹھا لگ رہے دیوار دکھا رہے ہاں جی ہاں جی ہاں سلمان بھائی نگرانی شدہ گئے ہوں یہاں یہاں گئے ہوں گے بتائیں گے آپ بہت گئے ہو ہو سکتا گئے ہوں ہو سکتے نہ بھی گئے ہو زیادہ چانس یہ ہے کہ گئے ہوں گے رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار لگتا ہے جی نگرانی شدہ کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا عبد اللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظار پر ہے سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ جواب درست ہے کیا, کیا بات ہے مگر آپ کی اطلاع کے عرصے کی لئے عرض ہے کہ مزاج شریف کا اندازہ بدل چکا ہے یہ پرانی امیجن تو ٹھیک ہے آپ نے تو پرانا دیکھا ہی ہوگا نا میں نے نیا بھی دیکھا سبحان اللہ ٹھیک ہے آپ پہنچ گئے مقصود مطلوب حاصل ہو گیا کام ہو گیا بس ٹھیک ہے جی مطلوب ٹھیک ہے مرحبا ماشاءاللہ کچھ کال کو مزید شامل کر لیتے ہیں پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف یہ آئیں گے فوری جواب آج ابتراف پوری جواب کی سیدھی جانب سے الٹی جانے کیوں آ گئے جی میں جب پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا سیدھی دفعہ تو شروع کریں گے اس نے کہا سیدھا تو بدلنے سے رہے میں الٹی آر کی طرف آ جاتا ہوں نہیں ہماری طرف آ گئی ارے ادھر مرضی بیٹھیں ہیں سبحان اللہ صدر جہاں بھی ہو صدر ہی رہتا ہے کیا بات جی ماشاء اللہ آج دونوں جواب دیے ہیں جی مدنی سوٹی آ... پر تو نہیں لیکن دو مزنی سوٹی پہ اشارے پر پہنچ گئے تم یار مسجد میں ایسا نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک تینوں کے جواب ہو گئے جی مرتبہ فوری جواب کی ابتدا کرنے سے پہلے میں کروں اگر آپ اجازت دیں تو فوری جواب کی میں کروں فوری جواب سے پہلے کچھ کال دو کال سے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے میرا دل چاہ میں کروں ابتدا ضرور کال چلا دیں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 محمد عقیل شریفتاری راوٹ پنڈی سے ادھر کر رہا ہوں لب میں حاضر ہوں ماشاء اللہ بہت پیارا ایک سلسلہ ہے جس میں نگرانی شعراء سے بہت ہی زبردست سوال اور نگرانی شعرا کے الحمد للہ جو جوابات ہوتے ہیں مدینہ مدینہ اللہ تعالی نگران شعراء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور میرے شکت ریقت امیر سنت دامد برکات ملالیہ کے فیضان کو جس طرح یہ عام کر اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں علم میں عمر میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں تافرمائیں نگرانی شعرا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اس مزید مداکرے میں جو سوال ہوا ایک معذرت کے ساتھ کے جس میں ایک اسلامی بھائی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نگرانی شرا بننا چاہتا ہوں تو نگرانے شُرا بن کے کام کرنا چاہتا ہوں تو حساب اس وقت بحثیت انسان قلبی کیفیت کیا تھی اور جب امیر سنت دامت برکات مولالیہ نے آپ کے بارے میں مدنی پھول الشاد فرمائے کہ حاجی عمران کی جانے بہت مضبوط ہیں اس وقت قلبی کیفیت کیا تھی اس پر کچھ مدنی پھول الرشاد فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی امیر سنت کی غلامی میں سقامت فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 مکتب میں اور پیر صاحب سے بات ہو رہی ہے اور مجھے پیر صاحب کہنا یار عمران اب جاؤ نا یار میرے کو سونا یار یار عمران اب جاؤ میرے کو کام کرنا یار نہیں بعد میں آنا یار میں بعد میں بات کریں گے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا رہوں کہ مجھے پیر صاحب یہ کہ یہ کہہ سکے کیا کہ نہیں یار عمران آج اجنا یار میں اب سو رہا ہوں آپ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو اے اس کو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 تو بیٹے کے ساتھ اتنی اپنائیت ہوتی ہے اور بیٹے کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اس کو ہم بول سکتے ہیں بیٹا مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہے بیٹا, بیٹا کیا بات ہے چلو بعد میں آنا چلو بعد میں آنا یہ, یہ ہو جائے پیر کو اپنے مرید کے ساتھ اور پیر اتنا فری نے اپنے مریض سے بات کر لے اور مریض کو مزہ آ جائے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بات میں آتا ہوں رہتا ہوں آرام کرو آپ لکھ لو آپ لکھ لو یو یو کر کے یہ بھی چلا جائے وہ بھی آ جائے یو ایسا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 اور یہ چاہتے ہوں کہ یار میں کوئی لکھنا چاہتا ہوں میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا میں اور کچھ اور کام کرنا چاہتا ہوں میں عمران کو کیسے بات ہوتا ہے سر مربت ہوتا ہے انسان میں تو یہ ہوتا ہے بعضوں کا تو آدمی کو اس ٹائم پر ہے نا باڈی لینگویج کو سمجھ جانا چاہیے کہ لگتا ہے کہ اور یہ ہونا چاہیے اتنی فیس ایڈنگ ہونی چاہیے آپ کو جس سے محبت کرتے ہیں اس کی فیس ایڈنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس اور میری جو اپنی آبزرویشن ہے امیر سنت کا جو چہرہ ہے نا یا میر سنت کی شخصیتی کتاب ہے آپ کی جو فیلنگس ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کے چہرے مبارکہ سے آپ کے چیزیں ظاہر ہو جاتی تھی تو یہ بات چیزوں کا میں خلاصہ کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے نے کہ آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا اور آسار ظاہر ہو جاتے تھے چیزوں کے اور کوئی خوشی ملتی تھی تو چہرہ چمک دمک اور مزید میں آ جاتی تھی تو ایسے ہی پیر صاحب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ مریض جب بیٹھے نا تو پیر صاحب کی کتاب پڑھتا رہے کہ پیر صاحب اس وقت کیا چاہتے ہیں پیر صاحب اس کو کیا سوچ رہے ہوں گے اس طرح کے کرتا رہے مزہ آتا ہے میروز بھائی آپ یقین مانے میں پی سی آر میں مجھے سارت ملتی ہے مدن کی ناظرین کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے جو میسجز رہے ہوتے ہیں ان کا اسپوکس پرسن جو مجھے بننے کی سارتھ ملتی رہتی ہے جگہشور کے ساتھ ہی وہ ہوتی میں بیٹھا ہوتا ہوں حکما یہاں پر جمع تھے یعنی حکیم اسٹائی بھائیوں کی مجلس کا مدری تھا اس شعبے کی شرکت تھی بغدادی کسوٹی کی جب بات ہوئی تو امیر نے فرمایا ہاں جی پہنچے تو نگانے شورا نے مجھے جواب بتا دیا کہا یہ جواب ہے میں اس سے حیران ہوا اور یعنی ابھی امیر سنت نے کہا تھا جی صرف بغدادی کسوٹی کہا تھا اور نگانے شورا نے اس کا نام شخصیت کا بتایا تھا اور واقعی درست جگہ جب وہ پہنچے تو نام وہی وہ تھا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالیٰ کا مبارک نام تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا فضان عطا فرمایا یعنی اپنے پیر سے ایک اتنی عبارکی ہے اور اتنی کیمسٹری میچ کرتی ہے اللہ ہمیں بھی عطا ہر مرید کے لیے مرید کو پیر کی معرفت ہونی چاہیے واہ مرید کو مرید, مرید کو, دو اور کس کو ہوگا؟ پیر کو مرید کی معرفت ہوگی پیر کو تو مارفت کیوں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 جی یہ کاپی پینسل آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں کے لبے گھسلے کی پولسیاں لکھ کر دیتے ہیں یہ بیٹھا بیٹا یہاں پولیسیاں بنا دیتے ہیں یہی تو کمال ہے ہمارا تو حاضر ہے نا بخت بس ہمارے پاس اب یہ ہے کہ ہم سوالات کی طرف آ جائیں گے بالکل بالکل کریں کریں کریں چار سوالات ہیں چاروں آپ نے پہلے سننے اور پھر اکٹھا ان چاروں کا جواب آپ نے ایک ساتھ سب لکھا نہیں ہے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 بیٹھنا اور چوتھا آپ کا سوال تھا صلی اللہ تعالی محمد سوال سے نکل گیا ون تھرڈ خلاس جزاک اللہ جی میں اب آپ سے چار سوال کروں گا اسی طرح جوابات آپ نے عطا فرمانے ہیں ان شاء تصویر فاطمہ کیا ہے صدر شریعہ بدر طریقہ کے القابات کس بزرگ ہستی کے نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں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 جی میں دوبارہ آج کیے دیتا ہوں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں مجھے بھی دوہرانے تصویر فاطمہ کیا ہے تین بار تین بار جواب دینا نا آپ کو جتنی بھی آئے گی نا تصویر فاطمہ کیا ہے صدر شریعہ بدر طریقہ کے القابات کس بزرگ ہستی کے نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں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 جی آڈیشن بھی جل رہے سوال ہے جی پہلا سوال قرآن مجید میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آئی ہے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کون سا سرما استعمال فرماتے تھے بروز قیامت آکا علی سرات کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا اسے کیا کہتے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس کے سپرد ہے پہلا سوال جو ہے آپ کا کہ صلی اللہ تعالی محمد ایک تو سرکار سے وسلم عصمت سورما استعمال کرتے تھے ذمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور قرآن کریم میں ایک ہی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کی صورت میں بیان کیا گیا ہے ایک مقام پر اور لوائلحمد الحمد بس کتنی بات سنی آئی آپ نے آیت کے بارے میں آیت کا جز ہے وہ آیت کا جو بارم اللہ بسم اللہ ایک بار آئے ویسے میرے پاس جواب ہے علاوہ میں آیت کی صورت میں آپ آیت بتا رہے ہیں یہاں پر چلے ٹھیک ہے درست ہے امیر اہل سنت دامد بتکات کی والدہ مشفقار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال کس دن ہوا تھا پرانے مجید میں نماز کا ذکر کتنی بار آیا وہ کون سی ہیں جنہیں معاوضین کہا جاتا ہے دوسرا کیا تھا قرآن کریم میں نماز کا ذکر کتنی بار آیا وہ کون سی ہیں جنہیں معب کہا جاتا ہے جس نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا انہیں کیا کہتے ہیں خاتم نبی سور فلک سور ناس اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کب ہوا انتقال تو مجھے دن یاد نہیں ہے کہ کون سے دن انتقال ہوا تھا اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جو نے سوال کیا تھا سات سو سے زیادہ مرتبہ تقریبا سات سو مار اور شب جمعہ جو ہے وہ شب جمعہ صلی اللہ چلے دیکھتے رہیے